اللہ تعالی نے مجھے اس پر بتایا ہے تو اس جگہ پر بیٹھنے کے لوازمات بھی مجھ سے ادا کرا دے یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں شاہی اور حاکیت کے بغیر اور کچھ نظر نہیں آتا اس جگہ پر بیٹھ کر حاکم وہی نظر آتا ہے جو خدا رسول کو حاکم مانتا ہے سور کو حاکم نہیں مانتا دنیا کا بادشاہ ہے تو اس جگہ پر بیٹھنے والے کی نگاہ میں وہ چوڑا چمیار تو ہو سکتا ہے چوڑے چمیار سے بھی بدتر حاکم نہیں ہو سکتا جگہ بھی ایسی ہے تو یہاں اللہ کی حاکیت اور اس کے حکم کا خیال رہتا ہے تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے حق کر اور آپ اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں آپ کی نگاہ میں بھی اللہ اور اس کی حکم خاتمیہ کسی کو جو اللہ کو حاکم نہیں مانتا اسے سور کہہ دو کالنا میں کتا کہہ دو سور کہہ دو جو کچھ کہو کہہ دو اسے حاکم ہم نہیں کہہ سکتے جو اللہ حسول کو ہاکم نہیں مانتا وہ ہمارے نزدیک بے وقوف بدترین بدماش لٹیرا بے حیا دہشت گرد بے ایمان بے وقوف بولا کتا ہو سکتا ہے ایمان سے حاکم نہیں ہو سکتا اللہ تعالی تو اللہ نے فرمائے فضکرین ذکرت انفلم محبوب نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے تو رسول کی تبلیغ بھی ایمان والے کو فائدہ دیتی ہے میری ماں مر گئی ہے جس کے اندر ایمان نہیں میں کہوں وہ نصیحت قبول کر لے یہ تو نہیں ہو سکتا حسن بصری سرکار نے ایمان والے کلم مند کی تین نشانی لکھی کہ دین کی بات غور سے سنے گا توجہ سے سنے گا پھر اسے قبول کرے گا پھر سنمایا مومن اور دانا یہ بار بار بات اس لیے کی جاتی ہے بعض باتیں میں ایسے پہلے کر گیا ہوں ریمنت اور بعد مر کر کہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بات جب تک دل پر نہ اترے وہ حکمت نہیں بنتی اور جب تک بار بار ایک بات نہ کرو تب تک وہ دل پر اترتی نہیں پتہ نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے زمانے میں ایک بار دو بار چار بار آٹھ بار دس بار اب تو ہم وہاں ہیں کہ ایک بار سو بار بھی کرو تو دل میں نہیں اترتی وہ وقت ہے کیونکہ توجہ ہماری جو ہے وہ ہٹ چکی ہے ہم دین کی بات نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ اسے دل میں جگہ دیتے ہیں مانگ تو نہیں ہے عقل نہیں ہے تو اللہ تعالی اتنی کا پوری کرنے کی صرف ایک بات کی ہے ایمان اب میں بات کروں گا آپ سمجھتے جانے کہ ہم نے کون سا ایمان والا ہے اور کون سا بےمان ہے آج کل لوگ ایسے لوگ بےمان کافر بدماش لٹیرے یہودی کے دوست یہودی کے بیٹے جو یہ کہتے ہیں جی موبائل بس وغیرہ سب یہ انگریز کے استعمال کرتے ہو بےمان نکاح ٹوٹ گیا اولاد حرام کی اس بات کرنے سے وہ بےمان ہو گئے ایمان نہیں رہا جب تک وہ دوبارہ کلبانہ پڑھے اور نکاح بھی دوبارہ نہ کریں مجھ پر ایک بندے نے ایسا سوال کیا میں نے کہا تیرا علاج ہے تلوار بے ایمان دیوس یہودیوں کا غلام بیٹا تیرا علاج ہے تلوار وہ میرے پاس ہے ہی نہیں مسلمانوں یہ ہو یہ دیکھو کوئی تخلیق کر سکتا ارے کی دنیا میں کن کا پیدا کر سکتا ہے جواب تو جو یار یہ بوٹیاں وغیرہ ہیں ان میں اثرات اللہ نے رکھے پیدا بھی اللہ نے کیے ہیں تو حکیموں نے ان کی تاثیر دے کر آپ کو علاج کیا ہے تو یہ حکما سے جو تعبیر کرتے ہیں اسی طرح پانی میں بجلی اللہ نے رکھی ہے پانی بھی اللہ نے پیدا کیا ہے بےمان اصل چیز ہے تخلیق اور اس میں اثر رکھنا دنیا کی کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتی نہ اس موثر حقیقی وہی ہے اس میں تاثیر رکھ سکتی ہے اللہ تعالی پانی سے آج بجلی چھ چھین لے ارے پانی بھی ختم کر دے کوئی مائی کا لال بیٹھا ہے ووٹ کر کہ انگریز پانی دے دے گا وہ بےمان جس چیز میں تاثیر ہے وہ سب چیز تخلیق اس نے کی ہے تو تاثیر پر نگاہ رکھے ہوئے ہے بےمان تخلیق کر نہیں رکھتا ہاں یہ سوال بےمان ہو سکتا ہے بے غیرت دلہ یہودیوں کا غلام یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بزرگ نے پیاس گئے کہ یہ چیز فلاح نے بنائی ہے اللہ نے فرمایا اس کو کس نے بنایا ہے کہ اللہ نے بےمان وہ تو خود مصنوع ہے تو اس کی مصنوع پر نگاہ رکھے ہوئے ہے ارے بےمانوں انگریز کو کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا نہیں کیا تو وہ خود مخلوق ہے سور تو اس کی کسان مصنوع پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں بدماش جو سب ہے وہ خود مسنو ہے تو مولا روم صاحب بولے کہ آشے کے مصنوع کا پھر جس نے مصنوع پر نگاہ رکھی وہ کافر ہے جس نے سنے پر نگاہ رکھی وہ بافر ہے ملوانا. یہ سب کافر ہیں سور واجب القتل ہیں جو کہتے ہیں یہ انگریزوں کی ہے انہیں انگریزوں کو خدا مان لیا ہے ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے ذرا ذہن پہ سوچنا کہ یہ مادی کمالات اللہ تعالی نے روحانی لوگوں سے کیوں نہیں ظاہر کرائے لوگوں سے سننا شہر میری زندگی ہو پھر واپس آؤں نہ ہوں یہ تقریر روز نہیں ہوتی تم اس کو دلیے کا بت کہہ رہے ہو ہمیں پتا ہے کہ ہم پر کیا بنی ہوئی ہے ارے ہم جان کی بازی لگا کر تمہیں حقائق سنا رہے ہیں تم تو بس اس کان سے نکال کر چلے جاتے ہوئے ایمان لے لے آئے ہو میں تمہیں ایمان دینا ہے میں نے پہلی چیز ایمان ہے آمال بعد میں ہے جس طرح سور کے بچے کہتے ہیں کہ یہ سکولوں کے خلاف ہیں یہ تالبان ہے ارے یہ بےمانو سور کے بچے وہ یہودیوں کے بیٹے تمہیں پتہ نہیں اصل چیز عقیدہ ہے وہ سور و عقیدے کا اختلاف عملی موافقت میں فائدہ نہیں دیتا طالبان کا ہمارا عقیدہ مختلف ہے اور سور کے بچے عقیدہ ہے اصل اور عمل ہے اس کا فروغ جب طالبان کا ہمارا عقیدہ ایک نہیں ہے تو ہم عمل کو دیکھ رہے ہو عملی مخالفت کو پھر سورو فرو فلوئی مخالفت کو کیا طالبان تالب... کا ہمارا کعبہ ایک نہیں ہے کعبہ سور ہے نہیں ہے یا کچھ بولو تو صحیح میں بوڑھا بندہ ہوں کعبہ ایک ہے تو ان سور کے بچوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ طالبان کا کعبہ بھی ایک ہے ان کا بھی ایک ہے یہ مثال اصول میں کیوں نہیں دی کلمہ قرآن ایک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ مانتے ہیں ہم زندہ مانتے ہیں وہ بے اختیار مانتے ہیں ہم مختار کل مانتے ہیں سور و کتے کے بیٹے یا حکومت والوں یا عوام سور کے بچوں عقل سیکھو جہاں ہم یا اعتقادی مخالفت ہوئے وہ سور کے بچے عملی موافقت فائدہ نہیں دیتی پہلے پہلے اعتقاد کو دیکھو ان کا ہمارا جب اعتقاد علیحدہ ہے سور کے بچے جب ہم اصول میں علیحدہ ہیں تم سروں پر نگاہ رکھے ہوئے ہو بس سمجھ نہیں آئی یار عقیدہ مقدمہ ہے جا عمل پین <تصفح> <تصفح> کتے کا پوچھو طالبان کا عقیدہ اور ہمارا اور جب عقیدے میں اطراف ہے سور کے بچے تو ہم عملی موافقت کو دیکھ رہے ہو عملی مخالفت کو دیکھ رہے ہو کیا سکول میں شیا کی نہیں پڑھتے ریلوے نہیں پڑھتے دیوبند نہیں پڑتے ہم مخالفت میں ایک ہو گئے تو محافت میں شیعہ بریلوی دیوبند کیوں مختلف ہے وہ میں پڑھتے ہیں پھر ان کو سب کو شیعہ کہہ دو سب کو بریلوی کہہ دو کتے کے بیٹے کیوں <تصفح> ایسی باتیں کرتے ہو جو دنیا کو بیمان کرتے ہو تو ان کے نزدیک سو کے بچوں کے نزدیک ان کافروں کے نزدیک چاہے حکومت والے ہیں چاہے وہ عوام میں کہتے ہیں یہ بھی سکولوں کے مخالف ہیں وہ بھی سکولوں کے مخالف ہیں یہ دونوں طالبان ہیں ان سور کے بچوں کو ایمان نہیں ہے ان کتے کے بچوں کو عقیدے کا پتہ نہیں ہے مسلمانوں عقیدے کی مخالفت عملی کلی طور یہ تو جزوی طور کلی طور مخالفت شاہدہ نہیں دیتی جب آخر مخالفت ہو یا موافقت ہو بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے گوڑا بوڑھا ہوں بول نہیں سکتا نہیں سمجھ آئی بات ہم ایک نہیں ہو سکتے سور کے بچے ان کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ اور ایک دیوبند خبرش مجھے کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تو الفا ہے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو ہوئے سور کے بچے اس ذات سے مخالفت موافقت کا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے تمام کائنات میں موافقت ہے کلی تو اللہ رسول کی شان ماننے میں مخالفت ہے تو وہ ایک ہو نہیں سکتے مگر ان کتے کے بچوں کو کیا پتا کہ خدا کیا ہے کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے عمل کیا ہے ان کی ہماری قیدی میں مخالفت ہے فکا ایک نہیں مانتا دیوبند وہ بھی اپنی برم جو لال ایک فکا چلاتے ہیں ہم بھی یہاں کیوں نہیں کہا مسجدوں کا منہ ایک طرف ہے یہاں کیوں نہیں کہا سکولوں میں مخالفت جزوی مخالفت کو اور ان کو یہی عقیدہ نہیں گیا جو سجا بھگت رہے ہیں نا ان کو یہی عقیدہ نہیں گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں سنا ہے نا ارے خدا کی قسم یہی آدمی سور کتے سے بدتر ہے اور یہی آدمی فیسٹو سے بھی برتر ہے لا یس لا یس و بدت محبوب مسلمان اور کافر ایک نہیں ہو سکتا پاک اور پلیت ایک نہیں ہو سکتا انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم اور روح کس کا مجموعہ ہے جسم اور روح کتے کا رو نہیں ہے نام ایک ہے سور کا رو ہے مسلمان کا رو ہے کافر کا رو ہے ارے سب رو ایک جیسے ہیں سور <تصفح> کے بچے جو رو ہے وہ جب نام ایک جیسے نہیں تو جسم ایک جیسے کیسے ہو گیا مجھے بتاؤ تو صحیح کے بچے جس طرح عام بندے کا روح ہے اسی طرح مومن کا نہیں ہے اسی طرح روحوں میں بھی فرق ہے کتے کا گوشت ہے سور کا گوشت ہے گوشت. نام تو گوشت ہے ایک جیسے ہو سکتے ہیں مسجد کا مکان ہے لٹرین کا مکان ہے ایک جیسے ہو سکتے ہیں ظاہر میں تو ایک جیسے ہیں جسم اور روح جسم آزاد کا مجموعہ ہے جسم کیا ہے آزا کا مجموعہ ہے اب آزا جو ہے کیا سور کا بچہ تیرا اور میرا ہاتھ اور رسول اللہ کا ہاتھ مبارک ایک ہو سکتا ہے اور کتے کا بچہ وہ یدہ ہے اس کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا زبان قال اللہ آنکھ مبارک وہ ہے آنکھ مبارک کہ اللہ کو دیکھا اور برقرار رہی روسا علیہ السلام کی آنکھ دیکھا تو بھی آسمان پڑا تو خرا بوسا سا کا گر پڑے جس متھر وہ ہے کہ سایہ نہیں چہرہ واج اللہ ہے ایسے سور کے بچوں سے ہمارا کیا تعلق کہتا ہے کہ مختار ہے کوئی اللہ ہے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے میں نے سور کا بچہ مختار کا مانا اختیار دیا ہوا مختار کا مانا کیا ہے بھائی بولو تو صحیح یار افسوس ہے میں بول رہا ہوں آپ جواب نہیں تو اللہ کو کس نے اختیار دیا وہ مختار کل ہے وہ سور کا بچہ مختار کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مالکِ کل حضور اللہ کی ذات ہے وہ تو مالکِ کل ہے اگر مختار کل ہیں مالک کے کول کون ہے پھر خاموش ہو گیا تو ان کا ہمارا عقائدی اختلاف ہے بے ایمانو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ طالبان سکول سے خلاف ہیں طالبان کا تو وجود ہی پیدا نہیں ہوا تھا تو ہم سکول کے خلاف تھے طالبان کی وجہ سے ہم سکول کے خلاف تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ مادی کمالات اللہ تعالی نے مادی لوگوں سے کیوں ظاہر کرایا یہ سوال کر سکتے ہو کیونکہ جب روحانیت آلہ ہے تو اولیاء اللہ سے یہ کیوں نہیں ظاہر کرائے اس کی حکمت بتاتا ہوں میں بھی کروں گا کہ یہ سور کے بچے جو انگریز کی سمجھتے ہیں وہ یہ انگریز کو خدا سمجھتے ہیں ان کے لیے اس بات کرنے سے نکاح ختم مرتد ہو گئے واجب القتل ہیں اگر اعادہ نہ کریں تو کلمہ پہیں مسلمان ہوئے پھر یہ نکاح کریں یا بھی بتا دیتا ہوں آپ خود کہیں گے تو مادی کمالات اللہ نے زہر جو مادی کمالات ہیں ان میں برائی بھی ہے اچھائی بھی ہے نقصان بھی ہے نفع بھی ہے یاد رکھنا مادی کمالات جتنا ایجادات ہوں گے نفے نقصان اور برائی اچھائی دونوں منسلک ہے روحانیت میں دونوں کٹھے نہیں ہو سکتے روحانیت نفع ہی اور برائی سے پا. روحانیت جو ایجاد کرے گی اس میں برائی نہیں ہوگی نقصان نہیں ہوگا تو اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں کو بھی ضرورت اللہ تعالی نے ان لوگوں سے کی زہر کرایا بھائی ان میں برائی ہے نہیں موبائل میں برائی نہیں ہے جنا پر لوگ اس سے میل ملاب کرتے ہیں کیا بجلی پر برائی نہیں ہے نقصان نہیں ہے بندے مر جاتے ہیں نہیں مر جاتے پھر بیس یا ننگے فلمیں نہیں لگتی اس میں ان موبائل میں ننگے عورتوں کے فوٹو نہیں بھر رہے تو برائی بھی ہے نا نقصان بھی ہے یہ بس اوپر نقصان بھی ہے نفی بھی ہے نہیں ہے تو روحانیت تو پاک شاید اگر روحانیت سے یہ چیزیں زہر ہوتی پھر روحانیت ایجاد کرے اور وہ برائی پلیئر سے برائی بھی ہو اور صحیح بھی ہو نقصان بھی ہو نفع بھی ہو یہ غلط ہے یہ اللہ کو گوارا نہیں روحانیت پاک ہے اور جو ایجاد کرنے والا جو چیز ایجاد کرے گا جو اس سے برائی ہوگی وہ اس کے کھاتے میں لکھی جائے گی سے سننا گور سے سننا تو اللہ تعالی نے رو... پھر اللہ تعالی یہ جانتا ہے مومنین کو بھی ضرورت ہے کیا موبائل کی ہمیں ضرورت نہیں بجلی کی ہمیں ضرورت نہیں تو اللہ نے بے مادی لوگوں سے زہر کرا کر ہمیں ان کا ممنون احسان کر دیا نوز باللہ نہیں پڑے بےمانو کافرو سورو دجا سن لو اللہ نے بے شرح کا قانون بنا دیا توجہ سے سننا بہ کا قانون جو نہیں مانتا وہ کافر ہے ارے خرید و فروخت سے ملکیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور احسان بھی آوبائل لائے دو ہزار دکاندار سے دکاندار بھاگ کرائے گا یار یہ میری چیز ہے جوتے نہیں مارو گے ارے دنیا جوتے مارے گی نہیں مارے گی بے مانو بے شرا کے قانون کو نہ ماننے والوں سورو بےمانو بے شرح ملکیت بھی ختم کر دیتی ہے اور احسان بھی نہیں سمجھ آئی یار اپنے دو ہزار کا موبائل لیا دکاندار آئے گا کہے گا میرا احسان ہے وہ کہے گا تیرا احسان ہے تو تھی لیا بس پر جاؤ گے ایک ادھر کھینچے گے ایک ادھر پیسے سے ہم کام کر رہے ہیں نا بائکس دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں احسان اور ملکیت یاد رکھو جو کافر اتنا سور یہودیوں کا بیٹا ہے کہ بائک سنے کے بعد اللہ کا احسان اور اس سے رسول کا احسان اللہ کی ملکیت اور رسول کی ملکیت ختم نہیں ہوتی باقی سب کائنات کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے تو ان نے کروڑوں لوگ لگا کر کوئی چیز خریدی یہودی سے خریدی کافر سے خریدی سب ملکیں ختم ہو جائیں گی لیکن خدا وصول مالک رہے گا کیونکہ وہ تو ان کا مالک ہے وہ تیرا مالک ہے بات نہیں سمجھی یار ان سور کے بچوں نے کہتے ہیں انگریزوں کی ہیں انہوں نے خدا سمجھ رکھا ہے کہ باشرہ کے باپ اس باپ کا احسان مانتے ہیں اور اس باپ کی چیز سمجھتے ہیں یہ تو خدا کی نہیں سمجھتے ہیں خدا سے بھی یہ سوٹ بیٹھ کر سمجھتے پھر نکاح کہاں ہے بات نہیں سمجھ آئی کوئی نہیں سمجھائے گا آپ کو یہ بات کوئی نہیں سمجھائے گا اللہ میں ایک ولی کامل کا مرید ہوں ان کی برکت سے یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. تمہارا ایمان بچا رہا ہوں تمہارا کیا بچا رہا ہوں ایمان. کہ بے شرح خرید و فروخت کے بعد اللہ کی ملکیت بھی رہتی ہے اللہ کا احسان بھی رہتا ہے باقی تمام کائنات کے احسان اور ملکیت ٹوٹ جاتی ہے ارے وہ ایسی ذات ہے کہ نہ اس کی ملکیت ٹوٹتی ہے نہ اس کا احسان ڈولتا ہے تو ان سورو نے یہودی کو خدا بنا رکھا ہے ان کافروں نے انگریز کی تم پر ارے موہن دین چسپی کی بات مانیں ان بھائی مانوں کی بات مانے آپ مجھے بتاؤ ان کی مانیں یا ان کی مانیں وہ کیا فرماتے ہیں حسن ازل سارا تیرا ہی کمال ہے اے حسن ازل کہہ دو یار اے حسن ازل سارا ایمان تازہ ہو جائے گا اے حسن ازل سارا تیرا ہی کمال ہے جب سر میں کمال خود کو نہیں تو پھر اس کا کیا کمال ہے صرف اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ جس نے تجھے بنایا نا مراد تو اپنے مولنا روم صاحب کافر لے مولانا روم صاحب میں نہیں کہتا کافر بولے مولانا روم صاحب کو کافر کہے گئے پھر میں مسنو کافر گوت عاشق سنو بافر بوت نرون صاحب کا شعر ہے جس نے مسنو پر نگاہ رکھی وہ کافر ہو گیا ارے جس نے مسنو کو دیکھ کر سانے پر نگاہ رکھی وہ ہو گیا میں تمہیں کف سے بچا کر بافر بنا رہا ہوں لاہور سے آیا ہوں نا کچھ تو فائدہ دے جاؤں تمہیں ایمان دے رہا ہوں بے شرح سے کس کا کس کی ملکیت نہیں ٹوٹتی احسان کس کا نہیں ٹوٹتا بنگلہ اور کا باقی سب کی بیشرا میں ملکیت بھی ٹوٹ جاتی ہے احسان بھی ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھوں دیکھ بات ہے کوئی فلسفے کی بات نہیں کر رہا تو پانچ سو من گندم لے ہزار روپے میں ہزار من گندم ایک من گندم لے ہزار روپیہ دیکھتا پھر کو وہ پیچھے آئے گا میری ہے کہہ سکتا ہے ارے کوئی دنیا سے بے وقوف سا بندہ تو تلاش کر رہا ہو ہے مادیت میں تو ادھر تمہیں عقل ہے ادھر خدا رسول کے معاملے میں عقل نہیں ہے لانتی وہ کہے میرا ہے اپنا احسان جنا ہے جوتا اٹھا کر مار دے گا مار دے گا نہیں پہلے تو وہ کافر ہے کہے گا نہیں وہ کافر بھی نہیں کہے گا کہ یہ میری ہے یا میرا تم پر احسان ہے مان وہ کافر ہی نہیں کہے گا یہ پتہ نہیں سور کیسی کام ہے پاکستان کی ملکیت کے بعد بھی خرید و فروخت کے بعد بھی ان کی ملکیت کو برقرار رکھتی ہے سمجھ بات نہیں ہے دو باتیں سمجھائی میں نے ایک جو کتے کے بچے ہمیں کہتے ہیں سکول کے خلاف ہے طالبان تو ان کو سور کے بچوں سے پوچھو کتے کے بچوں سے کہ عقیدہ افضل ہے یا عمل افضل ہے جو کہتا ہے عمل افضل ہے وہ تو کافر ہے ارے جب عملی موافقت مخالفت ہو یا اعتقادی مخالفت ہو عملی موافقت فائدہ دیتی ہی نہیں چاہے روحانی ہو مادی تو مادی یہ تو مادی کہہ رہے ہیں روحانی موافقت بھی فائدہ نہیں دیتی کیونکہ ان کا کعبہ ہمارا ایک نہیں ہے پھر یہاں کیوں نہیں کہتے یہ باتیں پوری طرح سمجھ آ گئی جب دماغ میں رہا ہے کچھ آ گئی جس کو جو ایماندار ہے اس کو سمجھ آ جائے گی بے ایمان سے ہمارا تعلق نہیں ہے بے وقوف سے ہمارا تعلق نہیں ہے دوسری کہتے ہیں سکولوں کے خلاف ہے کوئی ماسٹر پروفیسر بیٹھا ہوگا یہاں اٹھ کر وہ مجھے جھوٹا کر دے مجھے لٹا کر سزا دو ارے مسلمانوں تعلیم چھلکا ہے تربیت کیا ہے مغز بولو نا مجھے پتہ لگے تمہیں تعلیم کیا ہے اور تربیت کیا ہے ارے جو کون چھلکا کھائے وہ مسلمان ہے عقلمند ہے بتاؤ تو جو کہتا عقل مند ہے اٹھڑاؤ اور جو کہ اسکولوں میں تربیت آتی وہ بھی اٹھ لانتی ہو چھلکا کھا رہے ہو اور یہودیوں نے چھلکے کو گندگی سے کر تم کھا رہے ہو ہم تو اس لیے مخالف ہیں وہ چھلکا ہے مغز نہیں ہے گندگی میں بھرا ہوا ہے ارے جو کھا رہے ہیں بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ بے ایمان تو ہو سکتے ہیں ایماندار نہیں ہو سکتے یقین کے تین درجے ہیں یقین کے کتنا درجے ہیں علم ال یقین الیقین ال یقین حق ال یقین یہ تین درجے پہلے بھی بدلایا تھا علم ال یقین پڑھنے سننے سے آتا ہے عین ال یقین دیکھنے سے آتا ہے عین ال یقین پر کوئی بحث نہیں یہ دو یقینوں کا اللہ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے اللہ کو متقاصر و حتہ ضرت ملمقابر کل سوفت عالم سما کلّا سوفت تعالمونا علم یقین لا تار ذہیما سما لا اہم القین پر اللہ تعالیٰ فرما پہ ابھی نہیں علم ال ہے جب میری جہنم کو دیکھ کے این ال یقین آپ جائے گا پھر سبھی کی صحیح ختم ہو جائے گا پھر بحث نہیں ہوگی تو اینل یقین پر بحث کرنے والا باندر بے سورتا مجھے کہنے دو یار حسرت سے ارے فیکٹری خراب ہو پردے صحیح پردے غلط ہوں فیکٹری کو صحیح کہو گے باٹا کمپنی ہے اس کے جوتے خراب آنے لگ جائیں باٹا کی تعریف کرو گے ایمان سے کہو جو کہتا ہے پردے خراب ہوں تو فیکٹری کی تعریف کرنا ٹھیک ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے مجھے یہاں بتا دے بہمان میں سزا پاؤں گا اور وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ چپرا سے لے کر صدر تک مجھے ایک بندے کا بیٹا دکھا دے ایک پرزا صحیح دکھا دے میں بھی اپنا سر قلم کرتا ہوں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ ایک پرزا صحیح دکھا دو بندے کا بیٹا کیا سور کا بیٹا دکھا دو سکول والا میں مان جاؤں گا ارے باندرو جہاں لڑکا تباہ ہو جاتا ہے بےمان تو لڑکی بھیج رہے سور پھر کہتا ہے میں مسلمان ہوں لڑ رہا تھا مسلمانیت کا نام چھوڑ دے مسلمانیت اب فی فری نیچے کلنا اے مسلمان کے اندر پھیلی رہو ارے مسلمان وہ ہے جو قرآن کو مانتا ہے جو قرآن کو نہیں مانتا وہ کافر اور بے دین ہے پردہ واجب ہے بےمان حکم فرض کا رکھتا ہے داڑھی سناتا ہے حکم واجب کا رکھتی ہے ایسے بئیمان جو پردے کو کچھ نہیں سمجھتے انصور ان سوروں کو کہہ لو کبھی کہ تر بھی نہ پڑھو یہ بھی کہنا پڑے نماز کیسے کامل آگی کشور کا بچہ جب نہ ہوگا تو دین بھی کامل نہیں ہے تجہے کیا پتا ہو آج کیا شہ ہے اور یہی نشاندہی کی گئی ہے سولہ دفعہ یہ دنیا سفاسی سے مٹی پڑی ہے ارے بھائی مانو ارے سنو مانو جو لڑکے اتنا اتنا بھیج رہے ہیں وہ کہیں گے یہی نظام رہے گا اور ہمارے لڑکے پھر لگیں گے وہ بئیمان ہیں بےمان ہیں بےمان ہیں نہ یہ نظام رہے گا نہ یہ حکومتیں رہیں گی نہ تیرا بچہ روک سکتا ہے سور بچے کی روزی کا نہ سوچ زندگی کا سوچ اسے جہنمی مت بنا ارے علم پڑھ دین کا ارے دین کے علم کے بغیر ایمان بچ نہیں سکتا کہ بے علم ناتواں خدا را شناخت کہ بے علم جو ہے وہ خدا کو پہچان ہی نہیں سکتا شادی علیہ رحمت کشی. ہاں؟ کو شروع ہے جو بندوں کو کتاب شادی علیہ رحمت کی پڑھاتے ہیں پھر تو علم پڑھا دین کا کہتے ہیں یہ سور پڑھ دیتے ہیں سکول والے جو حدیث کا مانا بدلے نا مرتاد ہو جاتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے دعوے سے کہہ رہا ہوں اتنے بولے منگلوں کا نبی سین وہ سور تو حدیث کو ادھر فیٹ کر رہا ہے کبھی یہودیت اللہ شیطان کی پسند ایک نہیں ہو سکتی مسلمان اور کافر کی پسند ایک نہیں ہو سکتی یہی علم ہے جس کے لیے یہودی بارہ ارب ڈالر دے رہا ہے کتے کا بیٹا بے بیلر کی تیری پڑتی ہے چھ سو یہودی دیتا ہے بےمان کو مسلمان نے کہا ارے مسلمانت کو دانا دے ہم تجھے نہیں کہیں گے تو اپنے آپ کو کفر کہا اپنے آپ کو دلو کہ اپنے آپ کو بےغ کہ ہم تیرا نام نہیں لیں گے مسلمان مت کہلا غیرت اور امان اکٹھے رہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بے غیرت پر لعنت فرمائی حضرت علی نے عرض کی یا رب العالمین بے غیرت کو تباہ کر دے بد دعا کی ایک چیز عام ہے خاص میں تو کہتا ہوں میری بات سمجھ لو لاہور سے سفر کر کے آیا ہوں کیا پتہ دوبارہ زندگی ہوگی ملیں گے نہیں ملیں گے کوئی پتہ نہیں ایک عام ایک خاص ہے ایک میں کافر مشرق یہودی چوڑا میراسی چمیار ہیں بے دین سب شامل ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کون سی جب جان پر بڑے پیسہ لگا دیتے ہیں یا بات سمجھ آئی نہیں آئی بولو تو صحیح چوڑا ہو ہو یہودی ہو یہودیوں ہو کافر ہو جب جان پر پڑتی ہے سب کچھ لگا کر جان بچاتا ہے ایسا ہے نہیں یار ایلی. یہ عام ہے ایک خاص مومن, مومن کے لیے مومن کے لیے ہے کہ جب عزت پر پڑے وہ جان لگا دے گا ہاں یہ عام نہیں ہے یہ چوڑاؤ نہیں ہے یوراسی لڑکی کو بھیجنے والا یہ عام نہیں ہے سور یہ خاص ہے کہ جب عزت پر پڑے جان لگا کر عزت بچاؤ یہ <سؤال> <آہ. سؤال> تو جان سے بھی پیاری چیز ہے تو پیسوں پر قربان کر لیتے پیسے تو جان پر قربان کر دیا تھے اور جان عزت پر قربان کی جاتی ہے چوڑا کل پڑھ کر تو مسلمانی کو ادھر سور تو کلمہ پڑھتا ہے ادھر چیز جو جان سے پیاری ہے اس پیسے پر اس کو قربان کر رہا ہے ارے مسلمان آو, کو تو کروڑوں روپئے جو اپنی بیٹی کے وہ کپڑا نہیں دکھائے گا نہیں سمجھی بھئی جو کہ نہیں سمجھ آئی میں پھر سمجھا دوں آم ہے یہ آم ہے نا جب جان پر پڑتی ہے گھر نہیں دیکھتے سارا گھر صاف ہو جائے ادارہ لیں جان بچاتے ہیں یہی کچھ دیکھتے ہی ہی ہیں کیا کریں گے ارے جب عزت ایمان پر پڑتی ہے مسلمان بھی کچھ نہیں دیکھتا وہ سارا بہتر تن شہید کرا دے گا تو وہ عزت پر قربان ایمان پر قربان کرام سعید سید سی اس نے اخبار میں دیا ہے میں نے تقریر سنی تھی ہم نظام مصطفیٰ کے لیے اٹھے مسلمانوں کا نواز اور چالیس لاکھ کی گڈی اب اس سور سے پوچھو کہ وزیر بد مذہبی امور بنا کوٹھی بن رہی ہے چار لاکھ دروازے پر لگا ہے وہ بات بھول گئی نظام مستعفی ہوئے نام مراد میں چاہتا ہوں یہ نظام مصطفیٰ کا نام اس لیے لیتے تھے کہ لوگ ہمیں ووٹ دے دیں اب تو کیا کہاں گیا نظام مستفی کا نام نہیں لے رہا پھر سور تو بہت ہے کہ ڈنڈا بردار شریعت کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس اخبار میں رکھا ہے ہاں میں سعید ہے تو سید نہیں ہے تو میراسی کا خون ہے سید تو وہ ہے جو امام حسین کا خون ہے اکے باپ تک تنظا دیا اور شریعت کو برقرار رکھا تو ڈنڈا بردار کہتا ہے انہوں نے تو معصوم شہید کرا دیے شریعت کے لیے ارے شریعت آپ کی بھی قربانی سے ہے ڈنڈے سے آ جائے ارے صحابہ ریت انگارے پر پیٹے مل گئے شریعت کے لیے ایمان سے بتاؤ بھائی امام حسین کا خون ہوتا تو ایسا کہتا معلوم ہو تو نراسی کا خون ہے امام حسین کا خون ہے نہیں سور تو وہ کہتے ہیں نا وارش یا سید جے صحیح نہ ہو میں دل دا سمجھی تیر یا وچ فرق نسل دے ہو سی ذات کریر وہ ہماری جا سید ہے وہ کٹانی لے آیا کٹانی اس کا نکاح پیچھے تھا تو سوری اب وہ سید ہے شریعت میں بھی اس کا نکاح ہے اولاد اس کی ہے اسی طرح وہ فرماتے ہیں یا نسل میں فرق ہوگا یا ذات میں کریر ہوگی بدالی ہوئی ہوگی ذات یہ ہندوستان سے آئے یہاں سید بن گئے وہاں رانگڑ تھے امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں محبوب خدا سید الانبیاء تمام کائنات کے سردار ایک شریعت کے لیے پتھر نہیں کھائے لام نہیں ہوئے قتل بولم بیا ہو گئے ہم بیا قتل نہیں کرے گئے صاحب صاحب رے تن پر نہیں لپ گئے شریات بھی ایسی ہے وہ اللہ میں ایک بار فرماتا ہے آپ فرماتے ہیں کس طرح ہے جی شیر وہ ہے کہ لوک آسان سمجھتے ہیں مسلمان گئے الفت شہادت میں ہے قدم رکھنا لوک آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا فرمایا لوگ مسلمان آسانی سمجھتے ہیں کہ مسلمانی ایسے آ جائے گی یہ تو شہادت کے میدان میں قدم رکھنا ہے مسلمانوں آپ کو پتہ ہے ہم یہی بات ارے بیوان کافر ایمان والے اس وقت جو دنیا کے بادشاہ اور حکمران ہیں وہ خدا کی قسم یہ کلی نہیں لگ سکتے کلی چوکی دار نہیں لگ سکتے ہماری شامت کے لیے بادشاہ بن گئے حضور جنہیں چوکی دار کے لوازمات کا بھی پتہ نہیں کہ چوکی دار کیا ہوتا ہے وہ ہمارا بادشاہ یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے یہ ہمارے کیا ہیں گناہوں کی شامت ہے دو تھے نراشتا ایک کوٹانا دونوں سید بنے ہوئے تھے تو ایک نے جب وہ آپس میں رشتہ کیا ایک کو خیال آ گیا کہ یار میں کٹانا ہوں سید سے شادی کروں ٹھیک نہیں ہے دوسرے نے کہا یار میں میرا ہوں جا کر اسے کہوں سید صاحب تو سید ہے میں نہیں تیرے ساتھ شادی کرتا یہ رشتہ کرتا ادھر وہ چل پڑا ادھر وہ چل پڑا دونوں راستے میں ملے وہ اس کے پیروں میں ڈگ پڑا اس کے پیر. وہ کیا ہے کہ سید صاحب میں کٹانا ہوں بناوٹی سید بنا ہوا ہوں تیرا میرا رشتہ نہیں ہو سکتا اس نے کہا تیرا میرا رشتہ ہے کہ کیا میں بھی میرا سی ہوں بناوٹی سید بنا ہوا ہوں اے یا پھر ذات میں قریب فرماتے ہیں ذات بدلی ہوئی ہوگی اصل سید نہ ہوگا اس لیے گولے والی سرکار نے فرمایا سید ہے پردہ نہیں کرتا فرمایا وہ کٹانہ میراسی ہو سکتا ہے سید نہیں ہو سکتا عام قول نہیں ہے پیر میئر شاہ صاحب کا قول ہے دوسرا آپ کی آنسو آ گئی شیخ الجامی بہول والے میرے مرشد پاک کے استاد تھے وہاں پڑا انہوں نے کہا تو آج آپ کی آنسو ہو گئی ہیں فرمایا ایسا ماحول غلط آ رہا ہے کہ درو شریف چھوٹ جائے گا اور ناطے عام ہو جائیں گے ہے تیری تری سناخ رسالت کرتا ہے دل تیرا لدن کی وکالت ہیں بیٹی بیٹا یہودی کو پھر شامرات کو نعت پڑھ رہا ہے لانت تمہیں نہ مرت تمہاری کیا نعت ہے دوسری بات کاب شریف کا فوٹو آن نے لگا دیا کسی نے کاب شریف کا فوٹو اور روز اقدس کا فوٹو تو آپ نے اتروا رکھ دیا تو شیخ الجامی صاحب نے پوچھا یہ کیوں رکھا فرمایا خاص چیز کو عام کرنے سے ان کی قدر چلی جائے گی اللہ ایک دن ایسا ہوگا ان کو دیکھے گا بھی اب تو زیارت کر رہے ہو ایک دن ایسا ہوگا دیکھے گا بھی کوئی نہیں اس لیے خاص چیز کو عام مت کرو ارے تبرکات دیکھے جاتے ہیں بکے جاتے ہیں لالین حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی اور دس روپے میں سیل ہو رہی ہے لالت ایسی قوم پر اچھا چم اس نے تلاچا بنوایا چمڑے کا موچی سے اسے فوٹو کھینچ کر اس نے ارباں روپے بانٹ لیے سور ہر وقت دبئی بیٹھا ہے لانت نامرا دو تم نے حضور صلی اللہ اصل کہاں ہے یہ تو نقل ہے اصل کہاں ہے ارے جس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تب آیا وہ تو صحابی قبر میں لے گیا سبحان اللہ تمہیں نام پیر میں علی شاہ صاحب کے پاس آئے ہزاروں عاشق تیرے پاس سور کہاں گیا ایسی بیوقوف قوم ہے اللہ کرم فرما ایمان میں اس بے وقوف قوم میں رہنے سے انسان خود کشی ہو تو خود کر جاتا تو تعلیم چھلکا ہے تربیت مغز نا اہل بادشاہ نا اہل بادشاہ نا اہل حکمران کون سے ہوتے ہیں یہ دہشت گرد کہتے ہیں نا یہ سور خود دہشت گرد ہیں دہشت گرد کے مددگار بھی ہیں پاکستانی حکومت دہشت گرد کی دوست بھی ہے اور سور دہشت گرد دہشت گرد وہ سب سے بڑے دہشت گرد تو, تو تم ہو اور دنیا کی فوجیں ہیں پہلے بھی میں کہہ گیا ایمان سے کہوے ایک بندہ یار عقل دے رہا ہوں قوم بھی کہتی ہے طالبان دہشت گرد ہیں وہ ہیں وہ مارے جا رہے ہیں لکھاں ادھر آ رہے ہیں گھر سے انہیں مار رہے ہیں بولے کتے کی طرح کاٹ رہے ہیں ان کو ٹھیک ہے ہم طالبان نہیں ہیں ہم یہ کہیں گے یہودی مجرم ہے دہشت گرد یہودی ہے منافق یہ منافق ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ارے قرآن مانتے ہو نہیں مانتے نہیں قرآن مانتے ہو تو آپ دہشت گرد صرف یہودی کو کہتے کافروں منافقوں کو کہتے قرآن مجید فرماتا ہے ان منافقوں کو کہو نا ویزا کی لحم لات اس سے دوسرے یہ سارا منافع تم دنیا میں فساد نہ کرو کالو اناما نہنو مسلم یہ کہیں گے ہم اسلح کرنے والے ہیں امن پسند ہے ایسا کہتے نہیں کہتے ومنس اللہ قیلا کیا اللہ اللہ نے فرمائے مجھ سے کون زیادہ سچا ہے ارے بے مان سور قرآن ان کو کہے کالو ان ناما نہنو خبردار یہی فسادی ہیں منافق کافر مگر انہیں شعور قرآن نے کس کو فسادی کہا یہود نصارہ کافر منافقوں کو کہا فرمایا نا آج کا سور ان کو تو نہیں کہتا ہے قرآن کے برقس سورہ ہے تو مسلمان طالبان کوئی ہیں یہ سب ان کے دودھ ہیں اصل بدماش جو ہے جو بڑا دہشت گرد ہے وہ چھوٹوں کو مار رہا ہے تھوڑے بولے ہو یار ادھر کے خلاف جو بات ہو رہی ہے نا ادھر نہیں بولیں گے ہاں ادھر مولوی کے خلاف ہو تو دودھ دھیر پٹ دیں گے کیوں مولوی کا مکھی کے سیر جتنا گنا ہو تو تم چڑھ جاتے ہو یہ سکول والوں کے پہاڑ ظلم ستم لٹ کٹ غیرتی یہ سورو تمہیں نظر نہیں آتی ہیں ادھر سورو کیا انہوں نے علم نہیں لکھا ہوا بہن نہیں لکھا ہوا تو بھی سیر الم و نور نہیں لکھا ہوا باہر دیکھو سورو جب کر سوروکھ یا ان سوروں کو کہو دیوار سے یہ میر تو یا پھر پٹاری بھاندا دیسی کمشنر یہ سب آلے مینے کہو بدے بد کے بیٹے بنو شگردوں کو کہو سور کے بیٹے نہ بنو یا بات پہ میرے تو یہ صحیح بات ہے غلط ہے کون عمادہ دیکن سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ ایمان کی نشانی ہے سچے لوگوں کے ساتھ تو دہشت اگر اسلحہ لے لیں اس بندے سے دہشت اس کی ہوگی تو معلوم کیا ہوا بتا سکتے ہو داشت اسلح ہے اور داحشت گر بھی ہے وہ کتے کے بیٹے امریکہ برطانیہ وہ پاکستانی حکمران سور کے بیٹے دہشت گردی ختم کرنی ہے تو اصلہ ختم کر دو بندو کو کو نہ ختم کرو ایک بادشاہ تائن جیسا بدترین چھٹا کتا جس کو ڈھستا اس کو مار دیتا چھٹے کتے کو باقی اور بندوں کو مارے جا رہا ہے اس کے بیٹے کو چتے کتے نے ڈھس دیا اب کہتا ہے یار یہ تو بری چیز ہے چتے کتے کو مارو کیوں سور تیرے بیٹے کو ڈسا کام ڈھستی رہی تو تو تے کتے باقی رکھتا رہا وہ خدا کرے یہ ایٹم ان پر پڑے پھر انہیں پتہ لگے گا کہ سور دہشت اصلا ہے مجھے ایک فوجی کہنے لگا سور میں نے کہا کلاشن کوپ والا دہشت گرد ہے تو میزائل آئٹم رکھا ہے بڑا دہشت گرد تو ہے مسلمانہ بڑی ایمان کے ساتھ بولو ایمان کے ساتھ بولو بےمان سے میری بات نہیں آئے بائیمان نہ بولے میری بات نہیں آئی جس کے پاس زیادہ خطرناک اسلائ ہے وہ زیادہ دہشت گرد ہے پستول والے سے بندوق والا بندوق والے سے کلاشن کوپ والا کلاشن کوپ والے سے ریفل والا وہ تین میل پر مارے گا پھر گنج مشین تو میزائل ایٹم جتنا سا بڑھتا جائے گا اتنا دہشت بڑھتی جائے گی پھر سورو وے بئی اے بے تم سم لو اے سورو کیا کہیں مجھے الفاظ نہیں ملتے جو پاکستان کی حکومت کو کہوں ارے تم دہشت گرد کے مددگار بھی اور دوست بھی ارے دنیا میں جس کے بعد زیادہ خطرناک اصلا ہے وہ دہشت گرد ہے نہیں ہیں۔ چاند لوگ بولتے ہیں اور کوئی نہیں بولتا یہودی کے خلاف بولنا آم بندے کا کام نہیں ہے ادھر قرآن میں نماز میں آپ پڑھو گے بے ایمان جو پڑھیں گے نماز میں خیر المخوب الحمد للہ علیہ ہر رقت میں یا اللہ میں یہود نساروں والا رستہ مت دکھا ہر رقط میں اللہ نے فرمایا میں سے مانگو ایسی دو کی جز ہیں کہ رکت میں اللہ نے واجب کر دیا کہ مجھ سے ہر وقت مانگو رب العالمین انعام والے لوگ کو والم دکھا اور یہود نصارہ والا یہ تو پڑھتے ہو لیکن ہیں اس کے خلاف نہیں ہے منافق ارے امریکہ برطانیہ اس وقت دنیا کا زیادہ دہشت گرد ہے جو بیس بیس ہزار پاؤنڈ کا بم مارتا ہے مارتا ہی نہیں مارتا پر حکومت ہماری اس کی دوست ہے مددگار ہے یا دشمن ہے کوئی بے مانو خدا تمہیں چٹ کرے اللہ کرے ہمارے گناہوں کی شامت صبح ہو تم نہ ہو ارے بے مانو تم تو دہشت گرد کے مددگار بھی ہو دوست بھی ہو بیس بیس ہزار کا پروڑ کا بمب مارتا ہے جس میں بچے بھی ختم ہو جاتی ہیں عورتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں عوام بھی ختم ہو جاتی ہے ارے سور اس امریکہ برطانیہ لے ارے بندے کے کتے کے بیٹے جو امریکہ برطانیہ کو دہشت گرد نہیں سمجھتے اٹھارہ لاکھ بچہ دوائی بند کر کے عراق کا مارا کیا بچے وہ بھی دہشت گرد تھے नहीं, नहीं, کیوں نہیں اس کو دہشت گرد کون کہتی یہ یہودیوں کی بیٹی ہے یہودیوں کی اولاد ہے دنیا کی بدترین حکومت پاکستان کی ہے اور دنیا کی بدترین یہود نواز حکومت یہ عوام بھی پاکستان کی ہے اور یہ بھی ان کو کہا ہے کہ اٹھیں گے بندے نہیں والے پاکستان سے یہ بھی ان کو خطرہ سارے یہودیوں کے نہیں ہیں سارے یہودیوں کے نہیں ہیں ا میں نے کہا میں کم تر ہوں نیچا ہوں لیکن میرا منشور جو ہے وہ اونچا ہے تم اپنے عزت کی بات کرتے ہو قید کی توہین کی بات کرتے ہو اپنی جماعت کو منواتے ہو اپنے آپ کو منواتے ہو اپنے ادب کی بات کرتے ہو ارے میں بدکار بے حیا خدا رسول کی تعظیم کی بات کرتا ہوں اللہ اللہ قرآن کی تعظیم کی بات کرتا ہوں خدا رسول کی توہین کی بات کرتا ہوں ارے میں نیچا ہوں میرا منشور اونچا ہے انشاءاللہ تم پر ایک دن حاوی ہو جاؤں گا یہ سن لو مسلمان اللہ اللہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا انشاءاللہ شاء اللہ سمجھ گیا دہشت گردی کو اب بدترین نااہل بدماش بے وقوف لٹریری حکومت وہ ہے جو رشوت پر کنٹرول نہیں کر سکتی رشوت پر کنٹرول نہیں کر سکتی یار میں تو یہ کہتا ہوں میری بات سمجھ لو نا پھر بھی شکر کروں کیونکہ رشوت ام الجرائم ہے قبض ام ال ہے قبض کیا ہے رشوت کیا ہے تمام جڑ رشوت سے پیدا ہوتے ہیں عدلیہ اور انتظامیہ دو بڑے ادارے ہوتے ہیں پڑھے لکھے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے مجھ سے زیادہ فاضل بھی بیٹھے ہوں گے کوئی غلط بات اٹھ کر مجھے کہہ دینا یہ اور ہے کہ الحق کو مرن ولوکانا درون حق کڑوا ہوتا ہے چاہے موتی جیسا سید علم کو حق کہنے پر پتھر مار دیے تھے نہ انتظامیہ اور عدلیہ دو بڑے ادارے ہوتے ہیں انتظامیہ سے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے اور عدلیہ سے انصاف کی جب رشوت عام ہو جائے نہ عدلیہ سے انصاف ملتا ہے نہ انتظامیہ سے تحفظ ملتا ہے جب انصاف اور تحفظ نہ ملے قوم ڈاک شرف فساد کا شکار ہو کر تباہ ہو جاتی ہے ارے جب قوم تباہ ہو جاتی ہے ملک تباہ ہو جاتا ہے تو حقائق کے نزدیک سب سے بڑا ڈاکو کیونکہ ڈاکو اور بدماش امیر کو لوٹتا ہے چھپ کر لوٹتا ہے اور کبھی کبھار لوٹتا ہے ظاہر پھیتا ہے ڈاکو ہر وقت ہوتا ہے ہر وقت ظاہر نہیں ہوتا راشی ہر وقت لوٹتا ہے امیر کو بھی لوٹتا ہے غریب کو بھی لوٹتا ہے اور زہر لوٹتا ہے تو سب سے بڑا بدماش سب سے بڑا ڈاکو سب سے بڑا لٹیرا سب سے بڑا بئیمان سب سے بڑا دہشت گرد سب سے بڑا قوم ملک کا دشمن سب کے بچے بڑا تخریب کار تم کو کیونکہ کریش سے تمام جرم پیدا ہوتے ہیں ان جرائم ہے رشوت قبض امول امراض ہے دہشت گردی ختم کرنی ہے تو سوروں سے پوچھو جہلوں سے پوچھو سورو اس طرح سے بندے مارنے سے دہشت گردی ختم کرنی ہے ارے اورنگزیب بادشاہ اس کی قوم پریشان ہو گئی بدمنی آ گئی جھگڑے پڑ گئے مہنگایاں ہو گئی تو وہ بھاگے کس کے پاس ولی بادشاہ تھے. ارے ولی بادشاہرنگز وہ بھاگے پیر کے پاس پیر نے کہا تو نے کچھ سنت چھوڑی ہے تیری عوام پریشان ہو گئی ہے پیر بھی کامل تھا جا اس نے کہا ہاں میں نے آٹھ نمازیں بغیر مسواک کے پڑھی ہے مسلمانوں حقائق بتا رہا دہشت گردی کس طرح ختم ہوگی ان سوروں کو بتا رہا ہوں تو آئے آپ نے مسواک کیا عوام میں پریشانی اللہ نے رحمت نازل کر دی نمازی تو پہلے تھا متقی تو پریشانیاں بھی دور فرما دی اور مہنگائی بھی سورج درشن عوام کی پریشانی دور کرنی ہے بزرگ لکھتے ہیں جو بادشاہ سنت چھوڑے عوام پریشان ہو جائے اور جو نماز آنا فرائض واج واض سنت شراب دن چوری کرے عوام کو کہاں سے گون ملتا ہے ایک ہی طریقہ ہے سورو نیک بن جاؤ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی رام تم بیٹھتا ہے اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے بندو کے مارنے سے لیکی ہوگی تم نیک بن جاؤ ارے نمازی بن جاؤ روزے دار بن جاؤ متقی پرہیزدار بن جاؤ سادگی اختیار کرو عیاشی مت کرو عیاشی ہر گناہ پانچ شفات اگر حاکم میں ہیں تو وہ حاکم ہے ورنہ بےمان ظالم قوم کو بھی جہنم میں لے جائے گا اور سورہ بھی پانچ صفات ادب رحم حوصلہ نیاز سادگی حوصلہ حوصلہ صبر بادشاہ شکار کو جا رہا ہے کہتا ہے وزیر کو ان سے پوچھو بادشاہ کیسا ہے وہ گیا اس نے کہا بادشاہ بڑا خبیص ہے بہن ہے ہم بھوک مر رہے ہیں یہ سور کا بچہ عوام پر بھائے. اس نے کہا جی باز, وہ تو ایسا کہتا ہے اس نے کہا ہائ نام را, تم نے عوام کو بھوک دے دی وہ مجھے گالی دے رہا ہے آج کا سور کیا ہوتا کرو اس کو لگاؤ بولی اس کو بہن چود کو ہے وہ بادشاہ تھے وہ رحمت اللہ. وہ فرماتا ہے وزیروں نے کہا جی یہی بھوکا ہے فرمایا کس طرح میں مانچ اشرفیاں بادشاہ نے اتنا اشرفیاں دی جاؤ دے بھوکا ہے مجھے گالی دے رہا ہے اشرفیاں دے دی شکار سے واپس آئے فرمایا جاؤ پوچھو پوچھو اے جی بادشاہ بہت دکھ رحم دلائے شوخیت دنیا سارا ملک اس کا سیر کھا رہا ہے تو وزیروں نے کہا ہم نے کہا تھا جناب یہی بھوکا ہے باقی اب نہیں ہے آج کا کیا ہوتا ہے مار ڈالتا نہ نال ڈالتا ارے بد زرف بد حوصلہ اس لیے بادشاہ میں حوصلہ بھی تمام ہونا چاہیے بادشاہ نے مجھے پھانسی لگا دی وہ کہتا ہے تو بڑا بہن تو بادشاہ سن رہا ہے مجھے گالی دے رہا ہے ایک وزیر سے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے اس نے کہا جناب گالی دے رہا ہے پھر میں ہے, جہنمی ہے. مسلمانوں مسلمانوں کے جاسوس ہوتے تھے کافروں میں اور کافروں کے جاسوس ہوتے تھے مسلمانوں میں مسلمانوں میں مسلمانوں کی جاسوسی کرنا یہ چغل خوری ہے اور حدیث بات ہے کہ چغل خور جہان ہے بیشنی. ہاں یہ ابھی مزے کر لے ہیں جانوی کیا بات کر رہا تھا ہاں دوسرے سے پوچھا وہ جناب یہ دعا دے رہا ہے آپ کو اسے نے کہا تو جا اس کو ترقی دے دی پھر میں وہ بدطینت ہے مجھے غصہ دلا رہا تھا میں اس پر ظلم کرتا جہانوی بن جاتا یہ تھے بادشاہ رے یہ بادشاہ تھے یہ ظالم نہیں ہے ہمیں لوٹے کریں ان کے خلاف کولی طور بھی بات نہ کروں کیوں بھائی تم نہ خدا رسول سے اوپر آ گئے. تم تو خدا رسول کی توہین کرا رہے ہو سور کے بچے تم تو بادشاہ ہماری شامت ہے تم تو کل ہی نہیں لگ سکتے وہ ایمان سے آج کل کے دنیا کے بادشاہ چپڑا سی نہیں لگ سکتے رے یہ حکمران چبراسی نہیں لگ سکتے تو نہ اہل بادشاہ جو رشوت پر کنٹرول نہ کر سکے بدتمیز نہ اہل بے وقوف بے ایمان لفیرا پھر آئے بے وقوف بادشاہ حکومت مقام آلہ پر فیض و کردار کا دعویٰ برابری سے عوام کا کرے یہ سمجھنے کی بات ہے کہیے مجھے جرمائے تو عوام میں بھی آئے پیر ہے جو پیر والے مقام پر بیٹھا ہے اگر مریض جناح پر جاتا ہے پیر بھی جاتا ہے تو پیر والا مقام تو چھوڑ دے وہ مقام آلہ پر فیض ہے کردار کا دعوی برابری کا عوام سے کرتا ہے سور پھر اعلی مقام کو تو چھوڑ دے یہ بے وقوف حکمران مکار حکمران جس ملک میں جرم عام تو زہر ہو کہ مجھے پتہ نہیں جی نشاندہی کرو اے؟ ارے اگر بادشاہ کسی چیز کے خلاف ہے وہ عام زہر نہیں ہو جا سکتی اور عام زہر کی نشاندہی نہیں ہوتی نشاندہی جی ہوتی ہے کلیل جو چھپی ہوئی ہو سمجھا ہے نا یا ایجنسی والے ادھر نہیں جائیں گے جہاں خزانے لوٹے جا رہے ہیں ادھر بھی جائیں گے یہ مجھے ایک کہتا ہے وہ یہ چھ سو روپیہ لگا ہے نا لڑکیوں کا وہ کہتا ہے جس علاقے کا میں چیک کر رہا ہوں چالیس ہزار کا گبن نکلا ہے استاد استا انہیں جیلی نام لے کر چھ سو ادھر جائیں گے ان والے نہیں جائیں گے نہیں نہیں ہے یہ تو مولوی کے پاس آئیں گے خوری جہاں ملک خزانے بڑا بد باد حکمران وہ ہے جو مجھ سے ملک کا دشمن ہے بدتر وہ ہے جو قوم کا دشمن ہے اور بدترین وہ ہے جو دین کا دشمن ہے پھر سے بد کے تین قسم ہے بدھ سے بدھ کے پھر تین قسم بد بدتر بدترین تو بد قوم ان بد میں پھر بد قوم ہے کہ بیرونی وہ دفاع نہ کر سکے وہ ملک کا دشمن ہے بدتر معیشت کا دشمن کاشتکاری کی طرف خیال نہ کرے ملک کا دشمن ہے بدترین خزانے لوٹے وہ بھی ملک کا دشمن ہے اب سننا بد کے پھر تین قسم ہیں بد بد تر ترین اب بد تر کے پھر تین قسم ہیں بد بدتر بدترین اس بدتر کے بھی بد بدتر بدترین تین قسم بد وہ ہے جو قوم کو مال کا تحفظ نہ دے بدتر وہ ہے جو قوم کو جان کا تحفظ نہ دے اور بدترین وہ ہے جو قوم کو عزت کا تحفظ نہ دے بس سمجھتے جا رہے ہو نا آخری اقسام بتا رہا ہوں انہیں تو پتا نہیں کہ کون بد ہوتا ہے کون کیا ہوتا ہے یہ خود پت دیکھیں تو پڑھتے ہیں جو سکول بنتے ہیں بےحیا خود غرض خود پرست خود بھی خود سدا حفیظ جلندری کا شیر ہے پھر میں اسکول پڑھیں ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا نصیحت فرمائیے بیٹا بنائیے بیٹا بنایا احمد علی گڑھی کو اور باپ بنایا میں انگریز کو بیٹے نے کہا باپ یہودی سے سمجھنے کی کوشش کرنا اس نے سارا کچھ لچوڑ دے دیا ہے بیٹے نے کہا باپ یہودی سے نصیحت کر فرما اس نے کہا میرا نصیحت فرمائیے اس نے کہا میرا حکم جا کے میروں کو سنائیے وہ یہودی آ میرے جی میرے منا نا میرے بیٹے اس میں کو سوی ہو نہ سنا اسکول والوں کو سناگی کیا تعلیم اور قانون ہمارا اپنا یہ حرام حلال کیا ہے جو مرد ہے کھائیے ایسا ہے بھائی نہیں ایسا ایمان سے کھو بھی اس نے میرے بیٹے میری کہا جو میرے ماننے ان کو سنو تعلیم ہی ہماری پڑھو قانون تمہیں فائدہ کیا ہوگا حرام حلال تمہارے لیے کچھ نہیں جو دل چاہے کھاؤ ایسا ہے نہیں ہے یار ہاں نہیں کرتے ہاں مری پڑی ہے حق جو بیان ہو رہا ہے کوڑا دوا جو کھلا رہا ہوں تھو تو کریں گے کوڑا دوا وہ کھائے گا جسے کوڑے دوا کی فائدے کا پتہ ہے محفلوں کو ہماری تہذیب سے سجائیے میرے بیٹوں کو کہنا سکول والوں کو کھڑی تلی روٹی ہٹ بینٹ پتلون پیشاب کھڑا تڑا محفلوں کو ہماری تہذیب سے سجائیے اور نشانائیں تنقید مولوی کو ٹھہرائیے ہاں تم کہنا مولوی خراب ہے میرے خاندار کو خراب نہیں کہنا تنقید برائے تشفی ہوتی ہے سو مولوی صحیح ہو جائے ایک بندے کی چوری واپس نہیں کرا سکتا ایک تھندار صحیح ہو گیا تو ہی نہیں علاقے کو راحت دے دے گا اس لیے اس پر تنقید نہیں کرنی آل اللہ کے پاس جانا شرک ہے ضرورت پیش آئے تو ہمارے پاس آئیے سعودی والے گئے کڑ شر کے بیا کیا خدا کا نام ختم کرنا ہے اگر تو مولوی کو ملک سے علامہ اقبال دیکھ رہے تھے نا ٹھیک ہے ہمارا طالبان کا ہمارا کی دے سخت اختلاف ہے لیکن بڑی جو ہے وہ یہود نصارہ ہے قرآن سپارے میں اس کو جس کو آلنے پڑا دہشت گرد بئیمان کہا ہمیں کہیں گے ہم کسی جی کو نہیں کہ ہے غیرت افغانوں کا یہی علاج کہ ملہ کو کوہ دمن سے وہ پہلے دیکھ رہا تھا کہ بے مانو افغان نے غیرت علاج جب کو کوہ نکال دیگا ہے جو ملا کو کوف دمنی چنی کال دے بئی مانو میرے پترو ہوئی کر رہے ہیں سورو کبھی امن نہیں ہوتا خدا کی کف آج کل دنیا کے بادشاہ نمازی بن جائیں وہ ذرا حکومت نمازی بن جائے نیک بن جائے وہ خدا کی قسم قوم میں برقتے اللہ نہ اتار دے مجھے قتل کر دینا یہ ساری دنیا کو مار دیں امن قائم نہیں کر سکتے بندوں کو مار رہے ہو صورت امن کس کے لیے آخری نشانی اور بڑی نشانی بدماش بیمان لٹریری بے حیا سور حکومت کی نشانی کہ اس کے ملک میں قانون نافذوں کے حکومت کے خلاف بولنا جرم ہے یہ چار نشانیاں بزرگوں نے بتائی ہی ہیں آخری نشانی کیونکہ دنیا کے جن حصے کے بادشاہ کو کیا پوری دنیا کے بادشاہ کو حق بات ادنا شخص کہہ سکتا ہے حضرت امیر مالیا صاحب نے کا خزانے مارے کوئی نہ بولا روتے رہے دوسرے جمعہ بولا روتے رہے کوئی نہ بولا تیسرے جمعہ بولا ایک بندہ اٹھ گیا جھوٹا جھوٹ بولا ہے خزانے غزی غریب امت کے ہیں بادشاہ لے گیا لوگوں نے کہا بادشاہ اسے مار ڈالے گا بادشاہ کو جھوٹا کہا منہ پر لیکن آج کل کے سور نہیں تھے وہ رحمت تھے حوصلہ تھا گائے چائے اس کو کھلایا پلایا کوئی جو خدمت کی ہاتھ چومے کال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حاکم ایسے ہوں کہ ان کے خلاف بولنے کی عوام کو اجازت نہ ہو وہ قتل بھی ہیں تو میں جان کر بولا کہ میں جہانوی ہوں یا مسلمان ہوں جب پہلے جمعہ کوئی نہیں بولا میں آٹھ دن روتا رہا میں تو جہانوی ہوں ارے بادشاہ خیش کرتے تھے کہ کوئی ہمارے خلاف بولے ایک بادشاہ کے خلاف کرنے والا خلاف بولنے والا مر گیا گرے بے ہوش ہو گئے گزرا نے کہا فلایا فلاں دوست میرا مر گیا جی وہ ہر وقت ہر جگہ پر کیچڑ اچھالتا تھا فرمایا وہ میرا محافظ تھا کیونکہ دنیا کا بدترین سور انسان وہ ہے جو کہے میرا مخالف نہ ہو دانا وہ ہے کہ مخالف بھی ہوں اور دنیا میں وہ کام بھی کر جائے یار اللہ نے اپنے سا مخالف سیتان کو پیدا نہیں کیا مخالف نہیں ہے خدا آج کو پیدا کیا ہے اور جو سور بادشاہ کے میرا کوئی دشمن نہ آئے وہ بدماش ہے بے وقوف ہے سور ہے کہ نبیوں کے بھی دشمن رہے اور رسولوں کے اور رحمت اللہ کے بھی دشمن رہے یہ تو دنیا کا بیوقوف بندہ ہے جو دشمنوں کو کچل دے تو بدترین ہے بدکل بلکہ ان کے سکور قانون میں بھی لکھا ہے کہ حزب اختلاف جتنا مضبوط اتنا حکومت مضبوط ہاں حزب اختلاف کی یہ زیادتی ہے کہ جلسے سے جلوس نکالیں توڑ پھوڑ کریں بمب رکھ دیں ہڑتالیں کریں یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے ہمارے اسلام میں مجدد السانی دو سال جیل میں رہے لاکھوں مرید تھے اور تلوار کا دور تھا خود آپ جیل میں رہے مریدوں کو کہتے سر قربان کر دیتے یہ جلوس جل سے توڑ, توڑ یہ پھر حزب اختلاف کی زیادتی ہے ادھر حکومت کی زیادتی ہے کہ قولی اور بھی حزب اختلاف کو اپنی بات نہ کرنے دے وہ حکومت کی زیادتی ہے اب ادھر نہ پتا ہے نہ ادھر پتا ہے بندہ مر رہا ہے اسے پتا نہیں میں ما کیوں مر رہا ہوں دشمن کس سے ہے بمب کہاں رکھیں گے غریب مریں گے بوڑھے مریں گے مسافر مریں گے یار اس کو اس کی یہ یاد ہے جس طرح ادھر کشمیر میں بندے مرا دیے راجاد نے دو عورتیں پکڑی نہیں پکڑی ان دو عورتوں نے آواز دی ہماری کوئی عزت بچانے والا ہے اللہ تعالی نے کس کو سنائی مسلمان کو یار عقل اسی کو سیکھو. کس کو سنائی راجادار کو سنائی اور دو عورتوں کی عزت بچانے کے لیے کون آئی فوج آئی اللہ کا قانون تو دیکھو اے مرا ساری عوام کے بچے مرا دیے ساری عوام جائے کشمیر کا تمہاری فوج نہیں کرا سکتی تم کرا دو گے لوگوں کے بچے مرا دیے نہ بہترین ضیا ظالم حاکم کو حق کہنا یہ نہیں جلوس نکالنا جل سے نکالنا توڑ پھوڑ کرنا ہڑتالیں کرنا فلان ملک کا نقصان جس طرح آپ سوریہ بم مار رہے ہیں تو مجھے بندہ ایک کہہ رہا ہے وہاں سے مطلب وہاں آڑت کا کام کرتا تھا ہائے یار ہیارکھاں کا وہ کہتے ہیں ہمارے وہاں سے نکل آئے ہیں ہمارے پاس آئے ہیں وہ افغانستانی تو وہ کہتے ہیں نہ سیبوں کے درخت بچے ہیں نہ انگوروں کے درخت بچے ہیں پھل فروٹ کے درخت تباہ ہو گئے ارے لانتیو۔ مواصلات کی ٹنڈی تباہ نہیں کر سکتے رہے کافروں یہ تو یہودیوں کا قانون ہے اور پھر سنو کو یہ بتاؤں کافروں کہ سن لو مادیت کا توڑ مادیت نہیں مادیت کا توڑ وانیت ہے ارے آگ میں آگ ڈالتے رہو آگ بڑھے گی سورو نہیں بڑھے گی آننا. اور حضرت آدم سے لے کر یہ لکھا ہے کون کون سی بات بتاؤں ہزاروں باتیں ہیں حضرت آدم سے لے کر یہ لکھا ہے مسلمان مادی وسائل میں کافر سے آگے ہوا ہے نہ ہوگا جب بھی مسلمان ہاوی ہوا ہے روحانیت کے ذریعے ہوا ہے اگر جب پھر ہاوی ہوگا تو روحانیت سے ہوا ہاوی ہوگا سورو آئٹم کا توڑ آئٹم نہیں آئٹم کا توڑ تو روحانیت ہے تو مادیت کا توڑ مادیت کافروں بنا رہے ہو ارے موین چشتیا سلے آئے, آئے سوج لے ہے راجہ مہاراجوں سے بات چھین کر دے دی دے دی نہیں دے دی سادی آ متا رہے ہیں بادشاہ فوج لگا دی پیچھے جب نزدیک آئی خلیفوں نے کہا فوج ایسے آ گئی آپ نے فرمایا نہ دا آ رہے ہیں تو فریاد رہا ساری فوج سوئی پڑی آپ نے کھلا اب بھی روحانیت خاصی ہوگی سن لے ہو مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوتا سورو مادیت کا توڑ مادیت نہیں ہے آگ میں آگ ڈالو گے آگ بڑھے گی پانی میں پانی ڈالو گے پانی بڑھے گا ارے آگ پر پانی ڈالو گے تو آگ پر بجھے گی اصلے سے تم اوپر نہیں ہو سکتے ساری دنیا بئیمان کر دی اس نے مادیت کا توڑ مادیت ارے مادیت کا توڑ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ روحانیت ہے مادیت کا توڑ مادیت نہیں ہے نہیں نہیں تو بد بد کے تین قسم بتائے بد بدتر بدترین بدترین وہ ہے جو خزانے لوٹے یہ بد حکومت کے بد بدتر بدترین تین قسم پھر ان سے انتہا ہے اب آپ سمجھو کہ ان میں کون سا جرم نہیں ہے ملک دشمن ہے دفاع اچھا ہے معیشت پر کاشتکاری پر توجہ دے رہے ہیں خزانے نہیں لوٹ رہے تج بدھ کے بھی یتیل کے سما رے بد بد تر بد ترین مگر ہم جاہل ان کو پتہ نہیں اندھے جو ہیں کیا پتہ لگے پھر بد تر قوم کے دشمن اس کے پھر تین قسم ہیں بد بد تر بد ترین بد وہ ہے جو قوم کو مال کا تحفظ نہ دے بد تر وہ ہے جو قوم کو جان کا تحفظ نہ دے اور بد ترین وہ ہے جو قوم کو عزت کا تحفظ نہ دے نہیں سمجھ رہے آپ کو یہ باتیں کوئی نہیں سنے گا یہ اولیاء عارفوں کی, کی باتیں ہیں عام باتیں نہیں ہیں مول مولا نہیں سنائیں گے عارف لوگوں کی باتیں اور ان کی باتیں کرنے پر بھی قیمت لگتی ہے جان لگتی ہے ایسے نہیں کی جا سکتی کون تک پہنچ سکتی بدترین جو دین کی دشمن اس کے پھر تین قسم ہیں بد بدتر پھر بدترین بدترین کے بھی پھر تین قسم ہیں بد کون ہیں جو دین کو آمال میں نہ آنے دیں بدتر کون ہے جو دین کو معاملات میں نہ آنے دیں معاملات ایک سے دو بندے نفع نقصان میں شریک ہو جائیں وہ معاملات بنتا ہے جاؤ ان سے پوچھو کہ معاملات کسے کہتے ہیں کوئی پڑھے لکھے بارہ چودہ سولہ والے انہیں پوچھو کہ معاملات کسے کہتے ہیں معاملات میں دین نہ آنے دے ان سے پوچھو معاملات یہ جو دہشت گردی ہے معاملات جرم جرم فلم معاملات ہے جرم ہے؟ یہ کون سا دہشت کون سا جرم ہے سورے پاکستان کے سکول والے اکٹھے کرو انسورنس کو پیچھو پہلا جرم فلم معاملات پہلا جرم تھگی فراڈ کرنا گھر سے سننا پہلا جرم کیا ہے فراڈ کرنا ادھارا لے کے کھا جانا ٹھگی سے پیسے وصول کرنا یہ پہلا جرم ہے لیکن یہ ہے آسلاف سے عام کو پتہ نہیں آؤ علامہ اقبال فرماتا ہے علمائے فکیو حکیم فخر ہے مسیح و کلیم علم جو ایرا اور فقر ہے دان آیا فرمایا عالم سے راہ مت پوچھ وہ تو خود ڈھونڈ رہا ہے راہ فقیر سے پوچھ نام مراد ہمارا طالبان سے فیر. تعلق نہیں ارے ہم گول بیواری سرکار سے تعلق رکھنے والے ہیں نام مراد اللہ اللہ اللہ چشتی ہیں ان سے ہمارا کیا تعلق اور پیر میا کو فرماتے تھے کہ اللہ والے دکھ سہتے ہیں دیتے نہیں یہ آپ کا کال تھا میں ان کا مرید ہوں سور ہم نے تمہیں تالبان سے ملا دیا کتے تم وہ تالبان پیدا بھی تم نے کیا یہودی نے پیدا کیا دیو بنیوں کو تو جرم پہلا جرم کون سا ہے تھگی فرار جرم فی ال معاملہ ٹگی فرار چھوٹے سے چھوٹا ادھارا لے کے کر جانا ٹگی کر لینا اس سے بڑا ہے چوری غور سے سننا سنو گے تو ایمان آ جائے گا ان سوروں کو تم جواب دے سکو گے یہ بولے کتے بے وقوف سارے کرسوں پر آ گئے بے وقوف چوکی دار نہیں لگ سکتے وہ ایمان سے ہی نہیں چوکی دار کا لوازم آپ مجھے بتا دیں تو میں سر قلم کر دوں گا ان کو پتہ ہی نہیں یار حکومت کیا شاید یہ تو ہمارے اعمال کی شامت ہے شامت میں امال معصورت نادر گرفت یہ ہمارے امال کی شامت ہے تمران نہیں ہے یاس لوٹے رے خزانے لوٹے تیسرا جرم راہ دوسرا جرم کیا ہے چوری پہلا جرم کیا ہے ٹھگی فراڈ تیسرا جرم کیا ہے چوری تیسرا جرم کیا ہے چوری جرم فلم معاملات میں چوتھا جرم کیا ہے ہے چوتھا جرم کیا ہے کسی کے گھر جا کر ڈاکہ مارنا پیسہ لوٹنا یہ چوتھا جرم ہے چوتھا جرم یہ چوتھا ہے پانچواں جرم دہشت گردی پانچواں جرم کیا ہے ان سوروں کو دہشت گردی جو ان کے خلاف بولے دہشت گرد ہے سوروں حضرت آدم سے لے کر ایما سب یہی ہے کہ دہشت گردی جسے بربریت کہتے تھے وہ کسی کے گھر جا کر پیسہ لوٹنا جان سے مارنا اور عزت لوٹنا اس کو دہشت گردی کہتے ہیں سورو باقی کسی کو دہشت گردی کہتے ہیں یہ <سؤال> جرم فلم معاملہ پانچواں جرم ہے کتنا جرم ہے چھٹا افواہ کر لینا بندے اٹھا لینا پیسے دے کر جس طرح ڈاکو پرچی بیچتے ہیں اتنا پیسے بھیج دو اتنا یہ کیا ہے چھٹا جرم دہشت گردی سے بھی ہاں. یہ ڈاکے ہو رہے ہیں دہشت گردی اور منتیاں آ رہے ہیں دہشت گردی لانتیوں تمہیں تو قوم کو حضرت مو علیہ السلام اللہ نے فرمایا مو علیہ السلام فراؤن نے جو بادشاہ کی نا موسال قوم کو بے وقوف بنا دیا پھر بادشاہ کی تم نے قوم کو بے وقوف بنایا ہے اس لیے تمہیں پتا نہیں اب دہشت گردی سے بڑا جرم کیا ہے اغوا باقی ہیں منتیاں آ رہی ہیں اغوا کر رہے ہیں سندھ میں چلو عورتیں پانچ پانچ سین دریا میں جنگل میں پانچ پولیس وہاں بیٹھی ہے ان کو کچھ نہیں کہتی الٹا پولیس گریبوں کو لوٹ رہی ہے بکرے دے دو کوئی ایمان, اللہ ایمان اللہ سے وہ لوگ تنگ ہیں شریفوں کو پکڑ کر تم دہشت کر دو ایک سپاہی سے میں نے پوچھا یار شریفوں کو کیوں پکڑتے ہو کمینوں کو وہ کہتا ہے بات سن تو سمجھدار ہے تجہے بتاتے ہیں کہ کمینا ہمیں کیا دے گا اسے تو ہم چتر مار مار کر تھک جاتے ہیں وہ تو ہمیں کچھ نہیں دیتا ارے دیتا ہی شریف ہے پکڑ لیتے ہیں ایسا جوتا اتارے وہ پانچ سو نکال کر دے دیتا ہے ہم انہیں اس کو مار کر کیا یہ مسلمان کالام آ رہے تھے اور شناختی کا دکھاؤ عمران سے بیٹھے ہیں نا سپاہی تھے دو انہوں نے وی روپئے دے دیے یار یہ وی روپے بس ٹھیک ہے دس اور دیے اچھا یار دس اور دے دے جب دس دیے میرنا شناختی کارڈ رہا چاہے گڈی اصلے کی بھری ہوئی ہے پھر جاؤ ایمان سے کل کا واقع ہے چالیس روپے سے ہمیں چیکی بھی نہیں کیا حالانکہ ہمارے پاس شناختی کارڈ بھی تھے سب لیکن دیکھے نہیں کہتے ہیں جاؤ جاؤ چاہے شناختی کارڈ اصل جو مل گیا شریفوں کو سور تنگ کر رہے ہیں بےمان بے وقوف لٹےرے بولے کتے سڑکوں پر کھڑے ہیں میں نے کہا وہ نام جو ایسا اسلحہ لے کر آئیں گے نہ تم ان کو چیک کر سکتے ہو بے مانو نہ تمہیں وہ چیک کرنے دیں گے سور شریفوں کی قطار لگی ہے سب کو اتار اتار کر ساری عوام دہشت گرد ہے بے ارے عذاب ہے اللہ کا دعا مانگو اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے یہی میں بیان تو بہت ہوں لیکن یہی کر رہا ہوں اب دہشت گردی کا ساتواں جرم سب سے بڑا ساتواں جرم رشوت کا کیونکہ رشوت یہ دہشت گردی سے بھی تو دہشت گرد کون ہو گئے وہی ایمان سے کہو یہی سور جو دہشت گردی کا انسداد کر رہے ہیں ساتواں جرم رشوت ام الجرائم ام الجرائم ایمان والے کے ساتھ میری بات ہے ام الجرائم تمام جرموں کی ماں اور ام امراض قبض ام امراض ہاں تمام بیماریوں کی ماں تمام بیماریوں کی ماں اور تمام برائیوں کی ماں وہ رشوت ہے ساتواں جورم دہشت گردی ہوئے اور اسے آٹھواں جو خزانے لوٹنا بیت المال لوٹنا تو میں کیا کہوں کہ یہ کیسے لوٹ رہے مجھے کہتا ہے جی ٹھیکار اٹھارہ لاکھ کا ٹھیکہ تھا تو پچاسی لاکھ ٹھیکہ بولا گیا پچاسی لاکھ پندرہ ہزار لاکھ ہمیں دیا باقی سارا وہ کھا گئے یہ خزانے لوٹنا اور آخری جرم ہے کفر اور آخری جرم کیا ہے یہ بڑا جرم ہے یہ ڈاکے سبشی سے بڑا جرم جو ہے کفر ہے بڑا جرم کیا ہے تو ہم ان سے نجات کیا پائیں گے لڑنے سے جلوس نکالنے سے ارے نہیں ہم ان سے نجات پائیں گے اپنے آم بدلنے سے تو ہمیں کیا چاہیے ہم اپنے آم صحیح کر لیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں ہٹا لے گا ایمان سے لوگوں جلوس اگر جہاں سے آ رہا ہو میری نصیحت ہے وہ راستہ بھی نہیں لینا یہ ہمارے اسلام میں جلسے جلوس توڑ پھوڑ یہ نہیں ہے کیا ہے بابا کیا بات ہے آپ کو نماز کے ٹائم کا پتہ ہے کون بولا ہے اٹھ الحافظ الکل جاہد sure. الحافظ القل جاہد Thank you. This is the guest book. If you look at the guest Your guest book is great! He has a ring for its 회網上 next.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 پیسے لائے نہیں پرخا مفت ترے ہاتھ آیا پلو نہیں کچھ کل گوایا پلو نہیں کچھ اس کھول گوایا کو are sattan walon gure sattan badle wal duniya ko sattan badle wal chal khabaniya khater teri ek dar kha khabaniya khater हिर चु थे गिर चु थुर होना नहीं होने होल वो देरी होना नहीं ओह होली मत कर कोई आग कूड़े कर रंगीला ओस्ता का तेरा रंगीला लीस करे दा कब्र कबीला रिश्ता खास कबीला پورے کار